اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام اتخذوا من دونہی آلہا قل ہاتو برہانکم هذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکسر لا يعلمون الحق فهم مورزون وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوخی علیہ انہو لا الہ الا انا فابدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه والعباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ایدیهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضا وهم من خشیته مشفقون ومن يقل منهم اني الہم من دونه فضا علکہ نجزیِ جہنم قضا علکہ نجز ضلع صدق اللہ علسم امت خزو ہی علیہ مشرقین نے اللہ کے علاوہ کئی اپنے معبود بنا رکھے ہیں اے نبی فرما دیجئے ہاتھوں برہانہ تمہارے پاس بتوں کو یا غیر اللہ کو معبود بنانے کی دلیل ہے تو لے کے آؤ خاضا ذکر و و ذکر من قبلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی میرا بیان ہے اور یہی مجھ سے پہلے پیغمبروں کا بھی بیان اور واضح نصیحت رہی یعنی توحید باری تعلیٰ اللہ کی وحدانیت بتانا بل اکثر بل بلکہ اکثر لوگ حق جانتے ہی نہیں ہیں اور حق جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے حق سے اعراض کرتے ہیں وہ ماں من سلام ان رسول ان اللہ نوخی علیہ اینبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف جو بھی پیغمبر بھیجا یہی وہی بھیجتے رہے کہ لا اللہ علّہ فابودون کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ فرماتے ہیں میں ہی معبود ہوں فاب تم سارے میری ہی عبادت کرو وکال الرحمٰن بعض لوگوں نے اللہ کی اولاد منسوب کی حالانکہ اللہ تو اولاد سے پاک ہے فرشتوں کو کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نہیں بل عباد مکرم اللہ فرماتے ہیں بیٹیاں نہیں میری بلکہ یہ عبادت گزار مکرم مخلوق ہے لا وهم بأمره اللہ کے سامنے یہ بات میں مسابقت بھی نہیں کرتے بس حکم کے منتظر رہتے ہیں جیسے حکم ہوتا ہے یا عملون اس پر عمل کرتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ سامنے ہے جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے یہ فرشتے سفارش نہیں کریں گے اللہ مگر اس شخص کے لیے کہ جس کے واسطے اللہ خوش ہوں گے کہ آپ سفارش کریں اور یہ ہر وقت یہ فرشتے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُمْ مِن اور کوئی ایسا بال فرض ہو ان میں سے کہ یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو فضال ہی کے جہنم تو ہم اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے اور ایسے ہی ہم ظالمہ کو سزا دیتے ہیں کل کے سبق میں بات رہی تھی کہ اللہ کے علاوہ اگر کئی علا ہوتے تو زمین و آسمان میں نظام درم برم ہوتا فساد ہوتا کوئی کہتا بارش برسا ہو کوئی کہتا نہیں تو اس کی بھی کوئی جماعت ہوتی اس بادشاہ کے اللہ کی بھی جماعت ہوتی پھر دونوں بادشاہ اللہ کی جو مخلوق ہوتی آپس میں لڑتے کہ ہمارے علاقے کی بات ٹھیک ہے وہ کہتے ہمارے علاق بات ٹھیک ہے ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ایک ہے اور اس کی مرضی ہے جیسے چاہے وہ کرے اس کو کوئی روکنے والا اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں بات کل کے سبق میں ہو رہی تھی جو رولا ڈالا گیا اور اس عید کا مطلب بھی یہی ہے کہ لوگ رولا ڈالیں گے پتہ نہیں یہ کیسے کو بدبختی کی بات تھی اس بندے کے لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کو سمجھنا چاہیے لوگوں نے اسلام کو نہیں سمجھائے اور بس اپنی ترتیب پر جو جیسے کسی نے دماغ میں بات ڈال دی ہے بدھو قسم کی قوم بس چل پڑتی ہے لیکن اذان کو بروقت دینا یہ سنت ہے جیسے اذان کا وقت شروع ہو جائے اذان دے دینا مسنون ہے نماز با جماعت ڈیڑھ بجے فکس ادا کی جائے گی عصر کی نماز سوا پانچ بجے فکس ادا کی جائے گی یہ مسنون نہیں ہے سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے یہ تو ہم نے اپنے انتظامی طور پر کہ دفتری اوقات یوں ہیں تو دفتری اوقات یوں ہیں سنت کیا ہے نماز با جماعت سنت کیا ہے کہ معذن کا کام ہے بر وقت اذان دے دے جیسے ٹائم داخل ہو گیا ہے امام صاحب جب آ جائے گا جب جماعت ہو جائے گی پہلے آ جائے پہلے جماعت ہو جائے گی دیر سے آ جائے دیر سے دنیا میں اس وقت صرف سنت کے مطابق نماز با جماعت حرمین میں اور تقریباً سعودی عرب کی اکثر مسجدوں میں ہوتی ہے اذان بر وقت ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد امام صاحب جب آ جائیں بعض دفعہ امام صاحب جلدی آ جاتے ہیں بعض دفعہ لیٹ آ جاتے ہیں بس جب آ جائے امام صاحب جماعت کھڑی ہو جائے گی یہ ہے اصل طریقہ نماز با جماعت کا اور کتنا امتحان میں ڈالا گیا ہے مقتدی کو کہ اسے چاہیے جیسے اذان ہو بس جلدی سے مسجد میں آئے ورنہ اس کی تکبیر بھی رہ جائے گی امام ہو سکتا ہے جلدی آ جائے امام کی اتباع اور اس کا ادب یہ فرائز میں سے ہے ایسے بندے کی نماز کیسے ہوتی ہے جو دل جا کے کھڑے کرو بند کرو بند کرو بیان بند کرو ایسے بے ادب شخص کی نماز اس امام کے کی پیچھے کیسے ہوتی ہے اور مجھے افسوس اپنے یہ موٹے تازے مقتدیوں پر ہے ایسی کھا کھا کے جموس بنے ہوئے ہیں بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے کو کرا ہو بیٹھو سنتوں کا وقت ہوتا ہے اتنے بز دل اسلام آباد کی قوم ہے یہ کا قبرستان ہے اسلام آباد کے باشندے یہ کا قبرستان ہے کو ویسے ہی ہیں ہیں یہ حقیقت میں مردے ہیں ادھر بیٹھے ہو کوئی نیا بندہ ہے کوئی بے ادب ہے جس کو ایسی عادت کہیں مسجدوں میں ماحول ایسا ہوتا ہے لوگ یوں امام کے سامنے یہ کہتے تھے کوئی ضرورت نہیں آپ کوئی ایسا ماحول نہیں ایسی کی تیسی کسی کی اور اس کو ساتھ والے مقتدی کو بٹھا دینا چاہیے بھائی بیٹھ جاؤ سنن کا وقت ہوتا ہے اور اصل سنت نماز با جماعت کی اپ کو بتا دی یار سننا چاہتے ہو سیکھنا چاہتے ہو تو اچھی بات اپ کی مرضی ہے نہیں سیکھنا چاہتے ہو تو میرے اوپر کیا فرق پڑتا ہے نماز با جماعت یہ ہے کہ اذان بر وقت ہو جائے امام جب جائے اس وقت جماعت ہوگی اور اس وقت دنیا میں صرف سنت کے مطابق نماز با جماعت حرمین شریف میں ہے اور اس کے ارد جو چند مسجدیں ہیں جو سے متعلق ہیں وہاں سائڈوں میں ادھر بھی تھوڑا سا بنیادوں میں کھوکھلے شروع ہو گئے کہ جہاں لوگوں نے اپنی مرضی شروع کی تو کل کی سبق میں ہم بات کر رہے تھے امت من ہی آلیہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ کئی مشکل کشاہ بنائے اس سے پہلے اقلی دلیل بیان ہو چکی ہے کہ یہ نظام ہے درم برم نہیں ہوا کئی علا ہوتے تو ٹکراؤ ہوتا اس خدا کی مخلوق, مخلوق کا اور دوسرے خدا, خدا کی مخلوق کا مخلوق آپس میں مقابلہ ہوتا ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ معبود ایک ہے اور یہ ہے اکلی دلیل اگلی بات جو آج کے سبق میں جو کل گزشتہ رولے میں ہوئی کل ہات برہان تم جو اللہ کے علاوہ کئی معبود مانتے ہو تو دلیل ہے تو لاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے تو دلیل ہے تو لاؤ قرآن ستر کے بارے الطالب والمطلوب مکھی اگر ان کے بتوں کے سامنے سے کوئی کوئی ذرا کوئی چیز اٹھا لے تو اس کو یہ واپس نہیں کر سکتے یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے نفع نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں کہ خود کچھ نہیں کر سکتے مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے ہیں وہ نذرانے لوگ چڑھاتے ہیں نا آپ نے بھی کہیں دیکھا ہوگا کوئی لوگ کہیں تیل جا کے ڈالتے ہیں منت پھر کہیں مزار پہ لوگ مٹھائی ڈالتے ہیں پھر ادھر ہوتا کیا کتبیاں اور مکھیاں آتی رہتی ہیں اس پر بیٹھتی رہتی ہیں محبودہ نے تمہارے پاس کوئی کسی اور کو معبود بنانے کی دلیل ہے تو لاؤ دلیل آگے کتنی پیاری بات ہوئی ہے میں اتنا اچھی گفتگو کل آخری آدھے منٹ میں کرنی تھی فرمائے حاضا ذکر ذکر و من قبلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کرا رہے ہیں یہ میرا کام ہے اللہ کی وحدانیت کا لوگوں کو بتانا یہ میرا کام ہے اور یہ yes, میرا اور کوئی امتیازی کام نہیں ہے وہ ذکر من قبلی مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے, آئے ان کا بھی یہی دیاز کام کہ کا وہ بھی, بھی اللہ کی بہدانیت, بہدانیت, بہدانیت اپنی رسالت بہدانیت آخرت کی فکر کا دعوت دیتے تھے میں بھی وہی دعوت دے رہا ہوں کونوں کی دعوت نہیں دے رہا ہوں اور پھر میرے ساتھ جو کام ہوا ہے کہ لوگ آگے سے مرا دیتے ہیں تو سن کر تو پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے دونوں کام یہ پتھر مارنے والے پرانے کھانے والے پرانے بل اخرحم الم الحق اکثر لوگ حق نہیں سمجھنا چاہتے تو ہم مورزون. مورزون. حق سمجھتے بھی نہیں ہیں سمجھنا چاہتے بھی نہیں ہیں بلکہ ایراز کرتے ہیں حق اگر سمجھنا کوئی چاہے حق کوئی سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بہت سارے ظہری اسباب موجود ہیں لیکن لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے جہاں درس و تدریس باز و نصیت کی بات ہو دیکھتے نہیں ہو نماز میں تو سینکڑوں بندے آ گئے اور واضو نشید کی آپ بات کرتے ہیں تو چار بندے بیٹھتے ہیں تو لیگ والوں نے اعلان کیا آج بات ہو جائے گی دین کی تو پت, کتنے بندے بیٹھتے ہیں <سطور> یہ اراض اسی کو کہتے ہیں کہ حق بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے <سطور> <سطور> <سطور> اور پھر اس سے ایراض کرتے ہیں <سطور> <سطور> اور قرآن کیا کہتا ہے وقال <سطور> <وَخَال> اللہ جی <نتفعہ> <سطور> <سطور> <سطور> <سطور> قرآن تخلب اللہ کا پیغمبر سی دے کون بعض و نصیحت کر رہے ہیں قرآن مجید کی یاد پڑھ کے تلاوت کر کے لوگ کو بازو نصیحت کر رہے ہیں اور مشرقی مکہ کہتے ہیں دوسرے بازو <الغوفی> <مور "شور مچاو!" الغوفی> نصیحت لوگوں کی کانوں تک نہ پہنچے. میں رولا ہو جائے گا نا شور مچ جائے گا کسی کو بات پہنچے گی کسی کی نہیں یعنی دشمن جتنا کر سکتا ہے وہ اتنی کوشش کرتا ہے لیکن یہ حق کا پیغام ہے کب دبا ہے جو اب دبے گا کب مٹا ہے جو اب مٹے گا زمانہ مٹا پر خود مٹ گئے کوئی بدت نہیں اسلام کو پھیلانے کے لیے تبلیغی جماعت ہو مدرسوں نے بلوس ایک جماعت ہر دور میں تیار رکھی ہے اور لکب بھی, بھی, بھی, بھی ایسے ملتے ہیں جو اچھا لقب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نکالو وہ بھی آ گئے ہیں سب اللہ کو تو کتنا پیارا جی ترجما اللہ والے آ گئے یعنی اپنے جملے کا انداز دیکھو کہتے مسجد سے نکالو ان کو وہاں بھی آ گئے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں اللہ والوں کو تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ اللہ والوں کو مسجد سے نکالو قرآن کیا اعلان کرتا ہے تم اللہ والے بن جاؤ کیوں کیسے بنو گے جو میں نے نورانی کتاب بھیجی اس کو پڑھو برسوں تدریس دو اس کی باز و نصیحت کرو خود بھی اللہ والے بنو گے جہاں پہ توانا تمہارا یہ ترانہ گونجے گا وہ بھی اللہ والے بنیں گے تو کل ہم بات یہ کر رہے تھے پرمایاں نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر جو بھی لگا اس کو منشور یہ واحد منشور ہی دیا ہے کہ اللہ ایک ہے اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ کا نظام ہے دوستو بہت ساری جگہوں پہ اللہ نے اختیار دیا ہے وہاں دنیا برمیان میں امتحان میں پھنس جاتی ہے رئی نہ لیکن بعض جگہوں میں اللہ تعالی کا نظام حاکمیت ہے اس میں کسی کا کوئی بس نہیں چل سکتا جس کی سورال کی آخری ایت میں بارش کی ہو فلا فل میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں لفظ اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے نے لفظ اللہ میں پنہا لکھا ہے یہ مخفی ہے اس میں آزم لفظ اللہ میں اور جب لفظ اللہ کوئی کہنے والا نہیں رہے گا تو کیا متا جائے گی لا يقالو اللہ مشکات شریف کی کتاب المام کے حدیث ہے لا یوکالو اللہ کوئی اللہ کہنے والا جب نہیں رہے گا تو اللہ کہے گا جس مقصد کے لیے میں نے کائنات بنائی ہے توڑ دو تو بات یہ ہے کہ کتنا ادھر ادھر شرک میرے وغیرہ لوگوں نے مختلف نام لکھے لیکن لفظ اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے یہ کوئی معبودان باطل اپ نے معبود کے لیے کوئی نام نہیں رکھ سکا کسی نے لات رکھا منات رکھا کسی نے کیا رکھا لیکن اللہ کا نام بھی دوسری جگہ پہ استعمال نہیں ہو اور یہاں ہے اللہ کی صفت حاکمیت کار ار فرما ہے کہ اللہ کا نام دوسری جگہ میں استعمال نہیں ہو سکتا فرمایا الرحمن وله سبحانه اللہ کے بارے میں کی بے کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹی ہیں جیسے کی نہیں کرتے, بات نہیں کرتے ہم بے خاموش ہونا ہے, ہم جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں لا سور تحریم میں بیان کیا غیر شداد بس جس میں سے حکم ہوا اس کے اوپر وہ مقرر ہیں مقرر فرمایا یا لما بھائی نہیں دی مماخل فام یہ سب فرشتے جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا سب کچھ جانتا ہے ہم نے کوئی حکم عدولی نہیں کرنی فرشتے سفارش کریں گے لیکن جن کے لیے اللہ چاہیں گے ان کے لیے سفارش کریں گے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احساس میراج کے موقع پہ نصیب ہوا ان میں سے ایک احساس یہ ہے کہ اے نبی آپ کے امتیوں میں سے کوئی جب مشرک نہیں ہوگا تو ہم اس کی مفرت کر دیں گے یہی ہے کہ اس کے لیے کس کے لیے واحد ہے فرمایا جو بھی فرشتہ ہو کوئی بھی ہو شیطان ہو کوئی بھی ہو بال فرض کوئی بھی کہے کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں کوئی بھی کہے تو ہم اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے اللہ سمع نصیب